وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلِ إِنَّهُمْ كَانُوهُمْ أَظْلَمَ وَأَطَغَا اور ان سے پہلے قوم نوح کو ہلاک کیا تھا بے شک وہ لوگ بڑے ظالم اور بڑے سرکش تھے